یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ نائٹ سوٹ پہن کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں جس میں وہ چڈی نمایاں چیز ہوتی ہے اور ایک طرح سے غیر مہذب لباس ہوتا ہے اصل میں اللہ تبارک قو تعالی نے لباس کی تعریف میں فرمایا کہ آدمی کے لیے اللہ نے یہ لباس زینت کے لیے پیدا کیا انسان کی زینت بھی آپ صرف اس کو دنیاوی اعتبار سے یہ خیال کریں کہ جو کپڑا آپ پہن کر مسجد میں آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز پڑھنے کے لیے بہترین اور عمدہ کپڑا پہننا چاہیے جو آدمی کسی اعلی محفل میں کسی اعلی تقریب میں پہن کر کے جاتا وہ کپڑا پہننا چاہیے مجھے بتائیے کہ کل اگر آپ کو خدانہ خاص کوئی مقدمہ ہو آپ کسی مجسٹریٹ کے سامنے جائیں چڈی بنین پہن کے جائیں گے آپ اور کیجیے اس کو ایسی چڈی بنین پہن کے جائیں یا نائٹ سوٹ پہن کر کے جائیں گے کیسے جائیں گے آپ کسی جج کے سامنے پھر جو سب حاکموں کا حاکم اس کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا نماز کوئی کھیل تماشا نہیں مجھ پھر مجھے بتائیے کہ پوری زندگی میں ہم زکات تو وقت پر دیتے ہیں حج بھی ایک وقت ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ روزہ ہم رکھتے ہیں سال میں ایک مہینے کا زکات جب دیں گے جزکات واجب رات دن جو ہمارے لیے کام فراز ہیں وہ سوائے نماز کے کیا اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں تو کم سے کم اس نماز کو تو بہت ہی عمدہ اور اچھی طریقے سے پڑھا جائے بہترین کپڑا اس میں استعمال کیا جائے ایک مرتبہ جمعے کی تفسیر میں علماء نے اس حدیث کو نقل کیا کہ صحابہ کرام علی مردوان اس زمان میں غربت بہت تھی کچھ حضرات کو دیکھا جو جمعے کی نماز میں ان کے پاس اہتمام نہیں ہوگا کچھ قدرے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تو سرکار نے انہیں فرمایا کیا جمعے کی نماز کے لیے کوئی الگ جوڑا نہیں رکھا جا سکتا کہ جب جمعے کے لیے آؤ اچھا جوڑا پہن کر کیا اللہ تعالیٰ کے درمار لیکن ہماری یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آ رہے ہیں یا رات میں سونے کے کپڑے کوئی پوچھے کہنے نمازی تو پڑنی ہیں کیا کرنا یعنی کو نماز کو اتنی اہمیت نہیں بلکہ آپ تفصیل میں اگر جائیں نماز پڑھنے میں جو کپڑا ہم پہنتے ہیں عمدہ قسم کا یا نماز پڑھنے کے لیے اور اچھا پہن اس کپڑے کا جو کچھ خرچ ہوتا ہے نماز کی ادائیگی میں اس کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا صدقہ اور خیرات اللہ کے راہ میں کرنے کا ثواب ہے جو بدن پر کپڑا استعمال ہوگا اس کپڑے پہ جو خرچ ہوگا اس کا ثواب بھی اتنا ہی کہ جتنا زکوۃ اور خیرات کا ثواب ہے ایک بات اب آئیے آپ جو مختلف لباس کی میں تعریف کرتا ہوں کچھ آپ کو بہت ساری باتیں بری لگیں گی چڈا پہن کر آپ نماز پڑھیں آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے ایک پریکٹس کر لیں کہ پیچھے کانے جو ہیں یہ کھولی گی یہ آپ کو نظر آ جائیں اور نماز میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ سطر عورت کیا ہے ناف اس سے ہے ناف جس کو بگڑی اردو میں ٹنڈی کہتے ہیں عربی میں اس کو سرہ کہتے ہیں ناف کے نیچے سے یہ گھٹنے کی سفیدی یہ جگہ اگرچہ مرد ہے مگر اس جگہ کو سترے عورت کہتے ہیں عورت بمانے چھپانا اس کو سترے عورت یہ تو ہر حال میں آپ کو ڈھکنا اگر آپ اتنا ہی چڈا پہن کر جب سجدہ کیجئے تو آپ کی دونوں رانے جو سترے عورت ہے وہ چھلکے گا وہ دونوں رانے آپ کے پیچھے نظر آئیں گی یہ سترے عورت میں نے کہا کہ ناف اس سے ہمارے امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے مستثنا ناف اگر نظر آئے ہمارے امام امام ابو ابو حنیف رضی اللہ کے دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالح کبھی حضرت امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے تو ان کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ان کی ناف کو بوسا لیتے وہ فرماتے ایسا اب کیوں کرتے ہیں فرمات جب تم چھوٹے تھے حضور کی گود میں کھیلتے تھے تو حضور علیہ السلام تمہاری ناف سے یہ کپڑا اٹھا کر اس کو بوسا لیتے تو میں بھی ناف کا بوسا لیتا ہوں امام اعظم فرماتے اگر ناف ستر عورت ہوتی اگر اس کو چھپانا فرض ہوتا تو نہ امام حسن اس سے کپڑا اٹھاتے نہ حضرت ابو حریرا اس کو بوسا دیتے یہ دلیل امام اعظم ابو حنیفا کی ہے یہ ناف کا استثناء ناف کے نیچے سے یہ دونوں طرف کے کولے یہ ساری رانے پیشا وغیرہ کی جگہ یہ سارے عز ملا کر کے فوقا کے نزدیک آٹھ بنتے ہیں اور آل حضرت عالب بریلوی نے پوری تحقیق کرنے کے بعد یہ آزاد نو شمار کی ہے کہ جن کا چھپانا ہر حالت میں جو ہے وہ ضروری اب ان میں سے کوئی سطر اگر کھل جائے اور وہ چوتھائی کے برابر یا اس سے ضائع فا نماز فاصف ہو جائے اس میں اتنا اہتمام ہے کہ عورت اگر نماز پڑھے اور اس کا کان اگر نماز میں کھل جائے نماز فاسد ہو جائے یہ گردن بھی سطر عورت مرد میں تو نو آزا ہے اور عورت کا تو پورا بدن ہی سطر عورت پیچھے سے گردن اگر کھل جائے تو بھی نماز فاسد یا اتنا پتلا روپٹا ہو کہ بال چھٹک لے لگ جائیں یا اتنا باریک پجامہ ہو جیسے آج کل چلا کہ جس سے پیر چھلکنے لگ جائیں ان تمام صورتوں میں خواتین کی نماز فاسد ہو جائے اس لیے ہمارے یہاں بہت ساری روایتیں بہت اچھی ہیں میمنوں میں میں نے دیکھا کچھ برائیاں بھی ہیں کچھ اچھائیاں بھی ہیں کسی زمانے میں میمن برادری میں کوئی پڑھے لکھے مولانا آئے ہوں گے انہوں نے یہ مسئلہ بتایا تمام میمن حضرات میں جا نماز ہی میں ایک نماز پڑھنے کا کپڑا لپیٹ دیا جاتا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پورے کپڑے کو اس طریقے سے لپیٹ کر جس میں منہ کی ٹکلی جو ہے وہ کھلی رہے کان بال وغیرہ جو ہیں وہ سب ڈھک جائیں اور نماز پڑھیں چلیے کم سے کم نماز تو ہو گئی اب نماز کے بعد جو جی چاہے کریں بازار جائیں تو ان کا لباس دیکھیں شادی بیاہ میں جائیں تو شادی بیاہ تو بڑا انعام ہے لباس کی نمائش ہے سب لباس کی نمائش ہے ولیمہ تو بڑا انعام ہے بالکل صرف لباس کی نمائش جیسے ایک دیہاتی آدمی کہیں نمائش دیکھنے گیا بکری تھی اس کے پاس بکری اس نے باہر باندھی نمائش دیکھی نمائش دیکھنے کے بعد کوئی آدمی اس کی بکری لے گئے چرا جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو کسی نے کہا بھائی نمائش کیسی تھی انہوں نے کہا بالکل بیکار ہے سوائے میرے بکری چرانے کے پروگرام کے کچھ اور نہیں تھا کن تو اتنی بڑی نمائش جو ہے وہ میرے بکری چورانے کے لیے منعقد کی نمائش تو برا انعام تو یہ شادی بیاہ تو برا انعام بلکہ یہ تو خواتین کے فیشن دکھانے کا شو ہوتا ہے کہ جس سے بچنا چاہیے اب نماز میں کپڑے کیسے نہایت آلہ اور ارفا کپڑے ہوں اور اس طریقے سے نماز پڑھی جائے تو جو اس کپڑے پر خرچ ہوگا وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات اور زکات دینے کے مترادف اس کا بھی گویا وہ ہوگا اب یہ آج کل جو ہے کوئی درزی صاحب یہاں ہوں گے تو برآمت مانی ہے ایک سے ایک نیا فیشن نکالتے رہے اب ایک فیشن ایسا نکلا جس میں گلا کھلا ہوتا اس میں بٹن ہی نہیں ہوتا دیکھ لیا اب یہ پورا حالانکہ ہمارے فقہ نے لکھا کہ سینا اگر نظر آئے تو نماز واجب العیادہ اب لباسی ایسے بن گیا جیسے خواتین کے کپڑے ایسے مردوں نے بھی اپنے گلے بنا لی اب اگر یہ سینہ نظر آیا تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نماز اس کی جو ہے وہ واجب ال ہوگی تو کپڑے اچھے پہنے جائیں بہترین کپڑے پہنے جائیں اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیے ننگے سر نماز پڑھنا بھی ایک عام رواج بن گیا اللہ کے حضور علیہ السلام نے سوائے احرام کے احرام میں سر پہ کپڑا ڈھکنا جو ہے وہ منع احرام کے علاوہ تمام عمر زیادہ تر تو امامہ باندھا اور امامہ بھی ایسا جس کے نیچے ٹوپی ہے. اور حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علماء مشتدین سے ٹوپی پہننا بھی ثابت چلیے ہر آدمی امام نہ باندھے مگر کم سے کم ٹوپی پہن کر نماز پڑھے اور میں گزارش کروں گا پھر میں کہوں گا کہ ناراض مت ہوئیے گا جتنے نمازی ہیں کم سے کم اپنی جیب میں کو ٹوپی ضرور رکھا کرے اب کیا ہوتا ہے مسجد کی ٹوپی سے نماز پڑھتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں اب واپس چھوڑنے کے لیے آتے ہیں ہماری مارکیٹ میں بھی یہی ہوتا کہ ٹوپی مسجد کے رکھی نماز پڑھی اب چلے بعد میں خیال آیا اب ٹوپی چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے. تو نمازی جو ہے تو ہمیشہ سر ڈھک کر رکھے یہ اسلامی لباس یا کم سے کم اپنی ٹوپی اپنی جیب میں رکھ لے تاکہ جب بھی نماز پڑھے تو ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھے یہ جڈی بنیا پہننا یا نا گفتہ بے کپڑے پہننا پھٹے پرانے کپڑے پہننا یہ نماز میں درست نہیں اب ہمارا جوان پوچھتا ہے نماز تو ہو جاتی ہے نا نماز تو آپ اپنی بیوی کی شلوار شرٹ پہن کے پڑے تب بھی ہو جائے بیوی کا غرارہ پہن کے پڑے تب بھی ہو جائے ساڑی پہن کر کے پڑھنے تب بھی ہونے کا مسئلہ نہیں اچھی اور آسان صحیح طریقے سے نماز کیسی ہو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا تو یہ ہے کہ نماز میں کپڑے عمدہ اور اچھے پہنے جائیں یہ تو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو اگر آپ میری بات غور سے سنے میں نے اپنے گفتگو کو بتا دیا ایسا روپٹا اوڑھنا جس سے بالوں کی یا بدن کا حصہ چھلگتا ہو تب بھی نماز فاسد ہو جائے